آہ, وہ یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تاریخ ہے کیا عیسائی اور یہود جن کو اب دین اسلام پر ہونا چاہیے کیا وہ بھی اس وقت محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گمرے میں آتے ہیں جزاک اللہ خیر منہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امت کا مفہوم بڑا وسیع ہے ایک امت ہے امت دعوت ایک امت ہے امت اجابت امت تو انس ہر انسان داخل ہے کافر بھی داخل ہے یہودی بھی داخل ہے عیسائی بھی داخل ہے لیکن انہوں نے چونکہ مانا نہیں ہے لہذا امت اجابت میں ان میں کوئی بھی نہیں ہے اور جو بخشش ہے وہ امت اجابت کے ساتھ خاص ہے تو اس لیے امت عجابت کے لیے ضروری ہے اللہ کی توحید اس کو ذات و صفات میں بے نسل اور لا شریک ماننا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی اور ان کی ساری صفات جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی شان بیان ہوئی ان سمیت ماننا وہ امتی ہوگا اور جو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام فراہم ہیں اللہ نے احکام ہیں ان پر عمل کرنا یہ امت عجابت ہے تو امت اجابت کے لیے ہی آخرت کی بلائی ہے اور جنت ہے امت دعوت کے لیے نہیں امت دعوت میں عیسائی بھی داخل ہیں یہودی بھی داخل ہیں مشرق بھی داخل ہیں تجانور تک بھی داخل ہیں امت عجابت صرف مسلمان ہیں جی نعیم شیخ بھائی نعیم شیخ بھائی